بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم ما انتم عليه ما انتم حريص اللہ علیکم بالمؤمنین رغوط الرحیم نحمد هو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واتيوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم وانل ارباد رضی اللہ تعال قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور وجلت منها القلوب وزرفت منها فقل فقلنا یا رسول اللہ کانحا مورتم وق فاؤ سے نا کالا سیکم تکو اللہ عزب سنت الخلا بن نوازل فعمس وكل بدعه ضلاله رواه ابو داوود والترمذي رحمه الله وقالت الترمذي حديث حسن صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي وحل واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعہو وارنا الباقل باقل ورسقنا اتنابہ آمین یا رب العالمین اربعین نووی کی حدیث نمبر اٹھائیس پر ہم پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکے ہیں لیکن اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا لہٰذا آج بھی ہم اسی پر گفتگو کرنی ہے اس میں میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے نسا کی آیت نمبر انسٹھ اور جو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یعنی اسلامی ریاست کا دستور جو ہے اس کا ایک بہت اہم اور بنیادی اصول اس میں بیان ہوا ہے فرمایا رسول <تصفح> اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ ولیمر اور اپنے میں سے صاحب امر حاکم امیر کی فعن تنازع فی فیشعین پھر اگر تمہارے ماں بین اختلاف واقع ہو جائے تنازعہ ہو جائے کسی معاملے میں پر ادو اللہ و تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کن تم تو منہ ووم اگر تم واقعہ کا ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ظال کا و احسن و تعویلہ یہ یقیناً سب سے بہتر شکل ہے اور نتیجے کے اعتبار سے یہی بہترین ہے اس حدیث کا جو پس منظر میں نے آپ کو اچھلے مرتبہ بیان کر دیا تھا آج صرف تذکرہ کروں گا حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنفراوی ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہمیںع ارشاد فرمایا بعض روایات میں ذاتۂ یومن کا لفظ بھی آتا ایک دن آپ نے ایک دن ہمیں ایک وعض رشاد فرمایا وہ وعض ایسا تھا وجلت منہ القنوب اس سے دل لرز گئے کاپ اٹھے خوف سے خشیت لاہی سے وزارفت منہ العور اور اسے آنکھیں بھر آئیں آنسو جو ہے آنکھوں میں آگئے گئے فقول نہ ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام نہ ایسے لگتا ہے جو وعظ آپ نے آج ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے رخصت کرنے والے کا واضح ہو کوئی شخص کسی کو ودا کہہ رہا اچھا بھائی خدا حافظ کہیں جاتے ہوئے تو ہمیں محسوس ہو کہ یہ تو اس نوعیت کا واضح ہے یعنی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید اب آپ کا وقت قریب ہے آپ کا اپنے رب کی طرف واپس جانا جو ہے قریب آ گیا ہے فاؤ تو ہمیں مزید نصیحت کیجیے اور ہمیں نصیحت فرمائیے ایسی باتیں کہ جو آئندہ کے دور میں ہمارے لیے وہ روشنی کا مینار بنے کالا حدور نے فرمایا اسی کمبھ تقو اللہ ازم و میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکید کرتا ہوں اللہ تعالی اللہ از و جل کی تقوی اس کا احساس اس کی عظمت کا اس کی جلالت کا اس کے مواخذے کا اس کے محافظے مواخذے کا محاسبے کا یہ ایک احساس جو ہے دل کے اندر قائم رہنا چاہیے یہ بات بھی حدم سامنے رہے اول تو ایک مومن کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیم اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات تو انسان کو ملحوظ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے in his میں اللہ کے حضور میں میں کبھی بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہوتا اللہ ہر حال میں میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے اب اس کے نتیجے میں تقوا پیدا ہوگا مچ بچ کر چلنا کوئی غلط کام نہ ہو جائے میرے اعضاء و جوارے سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے میرے دل میں بھی ایسا وسوسہ آنا آئے اگر آ ہو تو اس پر انسان لاہور پڑھے تابوز کرے اللہ کی پناہ میں آئے اس سے نفرت کا اظہار کرے اگر ایمان کے خلاف کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈال دے اس لیے کہ وصفسہ اندازی کا اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہوا ہے اللہ فی صدور الناس تو وسوسا تو آ سکتا ہے لیکن پھر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو شدید دکھ ہو کہ میرے دل میں یہ وسفسا کیوں آیا بہرحال نہ تو میرے دل میں ایسی بات آئے نہ میرے آزاؤ جوارے سے میری زبان سے میرے ہاتھ سے میرے پاؤں سے میری آنکھوں سے میرے منہ سے میری زبان سے کوئی ایسا فیل سرزت ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے سمر وتا <عزًا> اور سننا اور اطاعت کرنا یہ ہے ڈسپلن اسلامی حکومت کا بھی جو خلافت کا نظام ہے اس میں امیر کا حکم ماننا ہے اطاعت کرنی ہے اور اسلامی نظام جماعت میں بھی اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں یا تو خلافت کا نظام قائم ہے یا قائم نہیں ہے قائم ہے تو جو بھی ان کا امیر ہے امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے اس کا حکم ماننا ہوگا قائم نہیں ہے تو وہ آپ سے آپ تو قائم نہیں ہوگا قائم کرنے کی جد و جہد کرنی پڑے گی اور یہ جد و جہد جماعت کی شکل میں ہی ممکن ہے تو جماعت کا امیر ہوگا تو دونوں شکلوں میں اس امیر کی بھیت سم و تعت و, و تعت البتہ اس میں میں پچھلی برتباش کر چکا ہوں کہ سم و تعت جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے وہ مطلق ہے بے چونو چرا کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے کسی بات کا سمجھ میں آ جانا جو ہے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ میں مانوں گا یہ سم و تعت تو نہ ہوئی یہ تو پھر اپنے عقل کی طاقت ہے یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے اگر آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو آپ نے نفس کے متی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو یہ ہے کہ جو بات آ گئی قرآن میں اور جو بات آ گئی حدیث صحیح میں اس کی بلا چون و چرا بلا کم و کاسٹ اس کی اطاعت کی جائے یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی شاید میں جب فرمایا آتی اللہ تو دوبارہ آتیو کا لفظ ہے وہ اتی الرسول یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں متلق ہیں ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک فتنہ اٹھا اور بہت بڑی شخصیت تھی اس فتنے کو شروع کرنے والی وہ قومی اعتبار سے تو ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں سر سید احمد خان لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے انہوں نے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا ان میں سے ایک استخفاف حدیث بھی ہے حدیث کو خفیف سمجھنا حدیث کو قدر و منظرت کو کم کرتے اس کے بعد سے یہ فتنہ پڑھتا چلا گیا ہمارے ہاں اہل قرآن کا باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا بس ہم قرآن کو مانیں گے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز واجب تعمیل نہیں ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا اور میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے غلام احمد پرویز انشا پرداز اچھا تھا گفتگو اچھی کر لیتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت ہو بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام بدی کا کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے قوت چاہیے صلاحیتیں اس, اس میں تھی اس نے فتنہ پھیلا دیا وہ منکر حدیث کہلاتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسال طلوع اسلام کے سر ورق پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتا تھا. وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی ہیں جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استعمال ہوتا ہے ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے یہ گویا کہ اس کا واقف ہے یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح اس لیے کہ اس شخص کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے ہیں اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہے یہ لوگ جو ہیں ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا کیونکہ اس وقت میں وہ زمانوں کے امیر تھے تو بحثیت امیر مسلمانہ امیر المومنین ان کا حکم ماننا لازمی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے اسی لیے میں نے ارض کیا کہ اتا کے یعنی اطاعت کے قرآن اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت یہ دونوں مستقل اتاحت ہیں دائمی ہیں اور یہ غیر مشروط ہیں ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا ہے البتہ تیسری اطاعت اور ہے وہ ہے المر کم تم میں سے جو صاحب امر ظاہر بات ہے کہ جو کوئی غیر مسلم آ کر آپ پر حاکم ہو گیا اس کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے مجبوراً کیا جائے بہت اور لیکن اطاعت اس کی لازم نہیں ہے. بلکہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے اس سے نجات حاصل کی جائے اس میں تن من دھن لگایا جائے اس کے لیے جہاد کیا جائے لیکن اصل میں اطاعت جو ہے تیسری و منکم مسلمانوں میں سے جو تمہارے امیر ان کی اطاعت البتہ یہ اطاعت جو ہے یہ مستقل اور بزات نہیں ہے یہ غیر مشروط نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی مسلمان امیر ہیں غیر نبی نبی کے بعد چاہے وہ امیر المومنین چاہے وہ خلیفہ راشد ان کے بعد سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ تمہیں دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے اختلاف کرنے کے لیے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی جماعت بنے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اس کی امیر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صحابہ کرام کے رتبے کے لوگ ہیں نہ وہ خلافت راشدہ کی کوئی نظیر ہے تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا امکان بہت کافی ہے بہر اس میں یہ ہے کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا لاتا تعل مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی فرمانی لازم آ رہی چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو بیوی کے لیے اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف شوہر حکم دے رہا ہے مسلمان بیوی کو اس کی اطاعت لازم نہیں ورنہ بصورت دیگر وہ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو دو ایک بیویاں ہیں اور سالحات و کانے تا تو, تو فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کا حکم ماننے والی ہو ایک رائے آپ کی ہے ایک رائے شوہر کی ہے ایک بیوی کی ہے دونوں باتیں صحیح ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنی اپیل سے ندیل سے شوہر کو راضی کر لے ورنہ یہ ہے کہ اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف حکم دے تو آپ مان اسی طرح تمہارا امیر کو شریعت کے خلاف حکم دے لا سما والا تھا نہ کے چاہٹ کریں اور کوئی امیر اس بات پر جو ہے پوری طریقے سے جم جائے اور مصر ہو تو پھر آپ اس جماعت کو چھوڑیں طلاق دے جائیں کوئی اور جماعت ڈھونڈیں یا آپ خود جماعت بنائیں لیکن جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے علیکم بال جماعہ لاء اسلام اللہ بال جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کو اس جماعت کے امیر سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے اڑا ہوا ہے اپنے موقف پر اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اندن فیحا بن اللہ برہان ایسی بات جس کے لیے دلیل موجود ہو اللہ کی طرف سے اس پہ اگر آپ اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے پھر کوئی اور جماعت تلاش کریں نہ ملے تو خود جماعت بنا یہ جو ہے اللہ کے تقوا کے ساتھ سم و تعداد کا نظام اس میں تغابن کی جو آخر میں آیت آئی ہے فتق اللہ مستتا وسما وہی بات جو یہاں آئی ہے اللہ کا تقوع جس حد تک بھی ممکن ہے یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی یادین امن التق اللہ یازین امن التق اللہ حق توقات اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے تو صحابہ پریشان ہو گئے حضور کے پاس حاضر ہوئے اے اللہ کے رسول اللہ کا حق کون نہ کر سکتا تب پھر یہ آج جب نازل ہوئی تو اطمینان ہوا سکون ہوا فتق اللہ مستتا جتنا بھی استطاعت میں حد امکان میں اپنے پوری امکانی حد تک اللہ کا تحفہ اختیار کرو وسماؤ جیسے یہاں پہ ترتیب ہے اس وہ، اسی آیت کی ترتیب ہے فتح اللہ مستتا تم وسماؤ اب یہاں فرمایا گیا ہے عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ان تمر علیہ خا خاتم پر کوئی غلام اور وہ بھی حفشی ہبشی غلام بھی امیر بن بیٹھے اس پر میں پچھلی برتم گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا آئیڈیل نظام اس میں امیر جو ہے وہ باہمی مشورے سے ہوگا امیر المومنین صاحب امر جو بنے گا وہ باہمی مشورے سے وہ یہ نہیں کہ خود آئے اپنی دھوس جما کر اپنی طاقت سے جس کی لاٹھی اس کی بحث یہ اسلام کے مطابق مطلوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے البتہ سوال پیدا ہوتا ہے عملی دنیا میں اگر فل واقع ایسا ہو جائے کوئی آئے ہو فوج لے کر آئے ہو چڑھ دوڑے اور حکومت پر قبضہ کر لے تو کیا کریں اس کو کہتے ہیں تعمرہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ تفاعل کا جو آتا ہے مادہ جو باب ہے اس میں کسی شے کو خود حاصل کر لینا تعلیم کسی کو علم دینا تعلم خود علم حاصل کرنا علم سیکھنا تو تعمیر کسی کو امیر بنانا تعمر خود امیر بن گیا اس کے لیے ہی فکا نے پھر یہ بات دی کیا. کہ اس شخص کی بھی اطاعت کرنی ہے بشرتے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ ہے اپنی جگہ پر وہ فاسق بھی ہو لیکن یہ کہ نظم کا تقاضا یہ ہے ورنہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دیا جاتا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا لازم ہے تو خانہ جنگی بار بار ہوتی بار بار ہوتی ہوتی رہتی لہذا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ امامت متغلب متغلب تغلب خود غلبہ حاصل کر لینا جو شخص خود غلبہ حاصل کر لے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں فقہ کا فیصلہ یہ جائز ہے البتہ وہ بھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا یہ شرط موجود رہے گی یہ شرط ثاقب نہیں ہوگی وہ کفر کا حکم نہیں دے سکتا وہ کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا کسی حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا یہ اس کے اختیارات میں نہیں اگر ان حدود کے اندر رہتا ہے تو چاہے وہ زبردستی امیر بن بیٹھا ہو اپنے طاقت کے بل پر تغلب اور تعمر کی بنیاد پر وہ امیر بن گیا اس کی اطاعت ہوگی عَلَيْكُمْ عَبَدُ <الْحَبْشِيُن> چاہے تم پر امیر بن بیٹھے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک غلام اور حبشی اب یہ عربوں کے نزدیک غلام کا درجہ ظاہر بات ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے مسلمان اس کے برابر تو نہیں ہوتا تھا غلام تو غلام ہے پھر یہ کہ بہرحال اگرچہ اسلام نے آ کر رنگ و نسل کے سارے امتیازات ختم کر دیے پھر بھی یہ ہے کہ اربوں کے اندر ایک چیز تو باقی تھی بہرحال وہ حفشیوں کو اپنے سے کم ہی سمجھتے تھے آج بھی سمجھتے ہیں اور یہ فرق جو ہے رنگ کا یہ امریکہ میں ختم نہیں ہو سکا وہ تعلیم کی جس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور لاء کا تعلق ہے ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے امریکہ میں اگر آپ رنگت کی بنیاد پر کسی کو ڈسکریمنیٹ کریں گے تو بہت بڑا جرم ہے تو قانون کے تعلیم کے تہذیب کے سارے تقاضے پورے کرنے کے باوجود وہ جو رنگ و نسل کی جو منافرت ہے موجود اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ کچھ دلی احساسات ہوتے ہیں کبھی ہی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی نے ایک اسی طرح حبشی زادہ کو حبشی کو صحابی ہے وہ بھی انہیں کہہ کر پکارا یبد سودا سیا فام عورت کے بیٹے تو حضور نے فرما دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے ابھی تک جاہلیت موجود ہے تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں, نہیں جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے حالات ہو کہ وہ ساری چیزیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں تو یہاں پر تاکید کے طور پر یہ نہیں کہ حضور بھی حبشی کو کم تر سمجھ رہے معاذ اللہ لیکن یہ کہ تاکید کے طور پر کہ چاہے ایک غلام ہو اور وہ بھی حبشی ہو سیافام ہو وہ بھی اگر خود طاقت سے ابیر بن بیٹھے تو یہ میں اضافہ کر رہا ہوں لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دے تو اس کی اطاعت بھی لازم ہے فَإِنَّهُ من يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ تو جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فَيَرَا اختلافاً کثیرًا تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اختلافات ہوگئے ظاہر بات ہے بعد میں جو آپ کو معلوم ہے بارے ہیں اختلافات پیدا ہوں اصول فقہ مختلف ہو ہوگئے کسی کے نزدیک حدیث حدیث سے ضعیف ہو وہ بھی زیادہ مضبوط شمار ہوگی بنسبت اپنی رائے کے آپ ایک یہ استمباد کر رہے ہیں اسحاب رائے ہمارے ہاں فکار کہلاتے ہیں جو پختہ حدیثوں سے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے رائے قائم کرتے ہیں. اب ایک حدیث سامنے آ گئی وہ حدیث ضعیف ہے اب آیا ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی یا یہ کہ قرآن اور سنت کے نصوص سے جو کچھ مستبت ہوا ہے اسے ترجیح دی جائے گی اب اس پر جو ہے دو ہمارے ہاں پورے مسلک بن گئے ایک اصحاب الرائے کہلاتے ہیں جن کے سر خیل ہیں سردار ہیں امام ابو حنیفہ ایک اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں جن کے سر خیل ہیں امام مالک رہے اللہ اور پھر امام شافعی ہیں پھر امام احمد ابن ہم بن تو یہ ایک اختلاف تو ہوگا امام ابو حنیفہ کے مابین امام شافعی کے مابین بہت سے معاملات میں فقی معاملات میں اختلاف تو یہ اختلاف تو ہوگا اچھا اسی طریقے سے نظام سیاسی میں اختلاف ہو جائے گا اب فلاں شاہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جو لوگ اس وقت موجود تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد بلوائیوں کی تھی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان لوگوں نے مل کر بیٹھ کر لی حضرت علی سے حضرت علی کی بیٹھ ہو گئی تو وہ خلیفہ مقرر ہو گئے لیکن بہت سے صحابہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا امیر معاویہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی. عمر بن العاص بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صحابیاں ہیں زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی ام ہیں. حضرت زبیر ہیں حضرت طلحہ ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سدا دیجیے یہ جو فتنہ پرور ایلیمنٹ آ گیا ہے فتنہ انگیز ایلیمنٹ آ گیا ہے پہلے اسے زیر کریں اس کے خلاف اٹھیں اور ان کو سزا دے تب ہم آپ کی بیت کو تیار ہیں ہمیں آپ سے اختلاف نہیں لیکن بہرحال یہ اختلاف بڑا شدید ہوا آپ کو معلوم ہے جنگ جمل ہوئی دس ہزار مسلمان ایک رات میں ختم ہوئے ایک طرف حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت طلحہ اور زبیر دونوں کے دونوں عشرے مبشرہ میں سے دوسری طرف حضرت علی لیکن یہ کہ اختلاف ہوا ہے اور جنگ تک بات پہنچی اس کے بعد ابیر معاویہ عمر بن اللہس جو ہے اور بسر کے فوجوں کو لے کر آئے جنگ سفین جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا بات ہے چوہتر ہزار مسلمان اسے جنگ میں ختم پھر وہیں سے ایک فرقہ بنگودار ہو گیا خوارج کا پھر ان کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی تو چار ہزار خوارج جو ہیں وہ جنگ نہروان میں ختم ہو گئے لگ بھگ ایک لاکھ مسلمان ختم ہو گئے اب یہ اختلافات جو ہو جائیں گے تو اس میں کیا کیا جائے یہ بڑا اصول آ رہا ہے سنتی و سنت الخلین تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو تمسک مضبوطی سے تھامو اس کو ابزو الحجس اور دانتوں سے پکڑ لو نواز جو ہیں داڑھوں کو یا یہ کچلوں والے دانت جو ہوتے ہیں یہ کچلیاں جو ہے یہ درندوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو شیر کی کچھلیاں ہیں بھیڑیے کی کچھلیاں ہیں ہمارے یہاں ان کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے ورنہ ان حیوانات کے اندر کیونکہ اب انہیں زندہ گوشت پھاڑ کے کھانا ہوتا ہے تو یہ کچھ لیاں جو ہوتی ہیں ان سے جب کسی چیز کو پکڑ لیتے تھے تو پھر ان کی گریف بہت مضبوط ہوتی تھی تو اس لیے اس فرمایا کہ داہوں سے یا کچھ لوں سے پکڑ لو ان کو میری سنت اور جو ان سمجھ سکوں پکڑو مضبوطی سے, علیہ بن نوازی سے اور ان کو اپنے دانتوں سے اپنی کچھ اپنی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑو اب میں یہاں ایک تو مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو راشدین کا لفظ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں انسان کی کامیابی اس کے لیے تین لفظ ہوتے ہیں زیادہ تر مفل لال لکم تاکہ تم فلاں پا جاؤ اور فائز الارے اصحاب اصحاب تو یہ دو الفاظ جو ہے مفلح اور فائضون فائز ہو جانا کامیابی پہ فائز ہو گیا اسی طریقے سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تو یہ فوز ہے لیکن یہ کہ مفلحون جو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر لفظ ہے فلاح جو ہے روحانی فلاح اخلاقی فلاح اور اس کا اصل مفہوم اصل میں کیا ہے کہ انسان کا ایک یہ جسد ظاہری ہے حیوانی وجود ایک اس کے اندر چھپا ہوا روحانی وجود ہے وہ انا اس پر کبھی گفتگو ہو چکی ہے وہ انا یا خودی یا روح جو ہے در حقیقت یہ اندر چھپی ہوئی اب آپ کی ساری تونجہ جو ہے حیوانی ضروریات پر ہے روح بیچاری سسک رہی ہے بھوکی ہے پیاسی ہے اسے آپ نے کوئی غذا ہی نہیں دی اس کی غذا ہے اللہ کا کلام اس لیے کہ روح جو ہے اس کی بارے فرمائے سلونا کان روح قلی روح امر ربی یہ امر رب ہے امر رب کے لیے کلام رب ہے اور اس و... اور جسد ظاہری باطنی جسد ظاہری حیوانی کے لیے جہاں سے یہ آیا ہے وہیں سے غذا آ رہی ہے یہ جسم کہاں سے آیا مٹی سے آیا توراپ سے خلغ بن اس تورا سے ہماری گندم بھی آ رہی ہے ہمارے چاول بھی آ رہے ہیں ہماری سبزیاں بھی آ رہی ہیں گوشت بھی جو ہم کھاتے ہیں جانوروں کا تو وہ گوشت بھی کس سے بنا ہے سبزیوں سے گھاس سے چارے سے سارا کا سارا جو ہے سورس جو ہے ہماری ڈائٹ کا ہماری جو بھی جو ہماری ضرورت ہے جسمانی وہ ظاہر بات ہے کہ وہی وہ ہے جہاں سے خود ہمارے یہاں شام آئی تو یہ دو مفلحون کا مطلب یہ کہ اندر سے اپنی اس شخصیت باتیں شخصیت کو برامد کرنا جیسے کہ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر کوئی چیز نکالی جائے جیسے زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے بیج کے جو دو پتیاں جو ہی نکلتی ہے فلق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا فلاح فلق یہ ایک دوسرے کی بہت قریب ہے فلاح اور فلاح کہتے عربی زبان میں کاشتکار کو وہ اپنے حل کے جو دوک ہے اسے زمین کو پھاڑتا ہے لی فلاح جو جیسے ہمارے ہاں کاشتکاروں کی تحریک جو ہے وہ چلی کسانوں کی تحریک چلی خاص طور پر صوبہ سرحد میں بڑے زوردار انداز میں چلی ایک زمانے میں آج کل تو خیر اس کا وہ کوئی زور نہیں ہے تو مصر میں اسی کو کہتے ہیں فلاحین کی تحریک فلاح کون ہے کسان تو مفلحون وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اندر سے اپنے حقیقی وجود کو نکال کر پروان چڑھایا وہ ہے مفل تیسرا لفظ ہے راشدون. اور یہ سب سے اونچا بفا جو کہ گویا کے اپنی منتہائے مقصود جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کو پہنچ گئے یہ لفظ بہت کم آیا ہے قرآن دو مرتبہ آیا ہے ایک تو سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں ولاکن وزو کر رہا صحابہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ایمان انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے جان دے دیں گے ایمان پر ایمان محبوب ترین ہے ہب بابا کم المان تمہارے دلوں کے نزدیک محبوب ترین شے بنا دیا ایمان کو پر زی نہ کلو تمہارے دلوں کو مزین کر دیا اس سے اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں یعنی وہاں منور کر دیا دل کو اندر سے وہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ جو ہے اپنی بہار دکھا رہی ہے وہ کر رہا کفر الفسوق عمل سیاح اور بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو بھی اور فص کو بھی نا فرمانی کو بھی ولی سیاح اور گنا کو بھی المر راشدون یہی ہے وہ لوگ جو رشت کو پہنچ جانے والے جو کامیابی کو پہنچ جائیں گے جو فلاح کو پہنچ جائیں گے اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام و حکمتیں بیان ہوئی ہیں اس کا جو نقطہ ہے وہ روج ہے. روزے کا اصل ہاس کیا ہے روح انسانی کو غذا پہنچانا جسم انسانی کو ذرا مجمع کرنا بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو تاکہ یہ حیثی جسم جو ہے ذرا مجمع ہو جائے یہ جب حبانی وجود مجمع ہو جائے گا تو اس روحانی وجود کو ریلیف ملے گا وہ اس کے نیچے دبا ہوا ہے اور دبے ہونے کی وجہ سے وہ گویا کی سسک رہا ہے یہ تقریباً بے ہوش ہے اس کو ریلیف ملے گا اس کے اوپر اب قرآن کی بارش کرو رات کو کھڑے ہو کر قیام لیل اب قرآن کی بارش ہوگی اور اندر سے یہ روح جو ہے اس کو آپ نے روزے کے ذریعے سے اس کو ریلیف دیا ہے جسم کو دبایا ہے اور روح کو اٹھایا ہے تو اب اس سے جو مقام حاصل ہوگا وہ بلند ترین مقام ہے روحانی اعتبار سے اسی لیے اس کے لیے لفظ آیا روشت فرمایا ویزا قریب نبی جب میرے بندے آپ سے آ کر پوچھیں میرے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ایک پھر انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے تو ایک بھوک سی اٹھتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو دیکھنے کی اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اصحاب جنت کو ملے گی اللہ کا دیدار آخری جو اللہ کی نعمت ہوگی جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں وہ اللہ کا دیدار ہوگا اور ظاہر بات ہے یہی دیدار تھا جس کے لیے حضرت موسا نے درخواست کی تھی اے اللہ تو مجھے مخاطب اور مکالمے سے سرفراز فرمایا مجھ سے تم نے بات کی ہے حجاب کی ہے تو یہ حجاب اٹھا دے رب ارے میں نہیں دیکھ سک اس میں مادی میں رہتے ہوئے اس میں تمہارا دیدار نہیں کر سکتے اس کا برداشت نہیں کر سکتے بلکہ ذرا سامنے کے پہاڑ کو دیکھو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے اگر ہماری تجلی کو وہ پہاڑ جھیل جائے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے فلما تجل اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر پہاڑ دب گیا پھٹ گیا ریزا ریزا ہو گیا اور بالواسطہ جو ہے یہ تجلی براہ راست پر نہیں ہے تجلی پہاڑ پر ہے موسا دیکھ رہے بالواسطہ مشاہدہ ہے اسی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت روسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑ لیکن یہ کہ خواہش دل میں ہوتی ہے اور یہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری نعمت ہوگا اللہ کا دیدار تو اس لیے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے یہ رہا انسان کے اندر آپ کو معلوم ہے جس نے بھی تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جذبہ تھا نا آخر یہ پہاڑوں میں جا کر لوگ کیوں بیٹھتے تھے کیوں مراقبے کرتے تھے کیوں نسکشی کرتے تھے غاروں میں عیسائیوں کے ہاتھ نف نس خوشے کی ان کی رحبانیت کی انتہا ہوئی ہے اس پر قرآن مجید کے اندر بھی ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے رہبانیت ابتدا رحبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی مہاکتبدہ والے ہی ان پر لازم نہیں کی تھی اپنے نفس کو مارنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے نفس کا بھی حق ہے ادا کرو ہاں نفس کے تابع نہ ہو جاؤ اپنے نفس کو اللہ کے حکام کے تابع کر دو بس یہ نہیں ہے کہ اسے کچل دو اسے ختم کر دو یہ ہمارا نفس حوانی وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے امانت ہے اس کی یہ پاؤں یہ آنکھیں یہ کان یہ ناک یہ زبان یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس ان کا بھی حق ہے بھائی نفسے کا لے کا حقاً کا علے کا حق بلے زورے کا کا حقن نہیں دیکھو یہ کیا تم نے وطیرہ پکڑ لیا ساری رات کھڑے ہو حضرت عبداللہ اب عامر اللہ تعالیٰ ہوگا ساری رات بیوی سے کوئی سرکاری تعلق ہی نہیں بستر سے ہی تعلق نہیں قبر لگائی ہی نہیں اور دن میں پورا روزہ اب روزے میں بھی ذائقہ بات ہے کہ بیوی سے ہمبستری تو نہیں ہو سکتے تو گویا کہ وہ سارے حقوق ختم ہو گئے۔ تو آپ نے جب معلوم ہوا اور آپ نے بلایا اور بڑے سخت دیکھے انداز میں پوچھا اوا لم مخبر قمر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے تصوم النهار وتقوم الليل تو ساری رات کھڑا رہتا ہے. تمام ہم روزہ روزانہ ہمیشہ رکھتا ہے عرض کیا بلا یا رسول حضور ایسا تو ہے فائن سے کالے کا حق تیرے نفس کا بھی کچھ پر حق اسے استراحت تو رات سونے کے لیے راحت کے لیے اللہ نے بنائی ہے لتسکنو تسکن الہا بھی ہے اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو ہم پڑھ چکے گاڑی حدیث میں کہ ایک بندہ مومن اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے جمام ہمارے حیوانی عمال بھی عبادت بن جاتے ہیں جب اللہ کے حکم کے تابع اللہ کے حدود حلال و حرام کے اندر اندر تو یہ در حقیقت اس میں انہا لنفس کالے کا, کا حقا و انہا لزوج کالے تمہاری بیری کا بھی تم پر حق ہے و انہا لزور کا, کا حقا تمہارے زیارت کرنے کو کوئی آیا ہے ملنے کے لئے وزیٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا بھی حق ہے ان سے ملو اور ملو بھی خوشدلی کے ساتھ صد تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے آیا تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو تو یہ صدقہ ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی اللہ کیا ہے اس کا بھی عجم ملے گا یہ نہیں کہ آپ ابوشن کم تریرا بن گئے اب وہ بھی پریشان ہو رہا میں خامخواہ آیا ان سے ملنے کے لیے تو یہ جو چیز ہے اس کا رد عمل جو ہے یہ اینٹی سوشل جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا بلکہ سوشل ایٹیوڈ یہ جو آیا ہے اس کا خوش دلی سے استقبال کرو بہر کا میں ترجمہ آپ کو بتایا راشدون جو ہے وہ پھر روحانیت کی جو انتہا اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہے وہ ہے راشدون راشدون الراشدون لحم یدن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے المہدی حدور کے وہ خلفاء جو راشد بھی ہیں مہدیین بھی ہیں ہدایت یافتہ بھی اب اس میں چار پر تو ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے ابو بک عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نزدیک افضل ترین شخصیت پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت ببک صدیق کی ہے اور اس کے بعد حضرت عمر کی ہے پھر حضرت عثمان کی پھر حضرت علی کی بہرحال اس میں کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں حضرت حسن کا بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کا دور جو اسے بھی شمار کیا جانا ہے وہ صحابی بھی ہیں اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے چھوٹے تھے لیکن حضور کی گود میں پلے ہیں حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے ظاہر بات ہے این نماز کی حالت میں بھی حسنین کہیں آ جاتے تھے اور وہ حضور سجدے میں ہے اور وہ پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں بچوں کا معاملہ جو ہے تو آپ بڑے ہی آرام سے انہیں نیچے اتارتے تھے نماز جاری رکھتے تھے تو ان کا جو بھی محبت تھی حضور کی ریحان عام یہ نبی کے باغ کے دو پھول ہیں اب حسن اور حسین تو یہ بھی ان کی بھی اور چونکہ انہوں نے خود طاقت سے نہیں حاصل کی تھی اس لیے وہ بھی خلفائے راشدین الماہدین میں شامل البتہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں ذرا ان کو میں عام جو ہیں ہمارے عوام الناس سنی ان میں نہیں کچھ ہے ذرا زیادہ ریڈیکل اور زیادہ جو ہیں وہ ایک انتہا پسند وہ حضرت ابی معاویہ کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں لیکن اہل سنت نے ان کو اس طور سے تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ وہ متغلب تھے انہیں کسی نے چنا نہیں تھا ان کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی وہ تو جب حضرت حسن کی رضی اللہ عنہ خلافت قائم ہو گئی تو پھر وہ اپنی فوجیں لے کر جب آئے ہیں تو پھر حضرت حسن نے خوریزی روکنے کے لیے کہ مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پورا دور خلافت جو ہے باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا اب یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا تو حضرت حسن نے جو ہے دستبرداری اختیار کر کے خلافت حضرت معاملے کی صورت کرتے اس, اس لیے حضور فرماتا حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا اسی لیے اس کو پھر کہا گیا تھا عام الصلح عام المن یہ امن کا سال ہے صلح کا سال ہے اور یہ صلح کا سال پھر بیس برس تک حضرت امیر معاویہ کی تو گویا کہ چونکہ وہ صحابی ہے تو ایک شرط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے علاقۂ کامر راشدون اس لیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بھی خلفائے راشدین میں شامل کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ اہل سنت کا اجماعی خیال نہیں ہے اجماعی خیال وہی ہے ابو بک عمر عثمان علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ اجماعی اس کے بعد حضرت حسن کو بھی لے لیجئے اور اسی پر تیس سال پورے ہوتے جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی تو تیس سال پورے ہوتے ہیں حضرت حسن کی بھی چھ مہینے شامل کر کے اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا حضرت امیر معاویہ کا دور ملوکیت کا آغاز تو ہے لیکن ابھی ملوکیت کی ساری خرابیاں اس میں نہیں آئی تھیں وہ ملوکیت کی خرابیاں بعد میں بنو میاں کے خلفاء میں آئیں اور جتنی پھر اور زیادہ آئی ہیں وہ بنو عباس کے دور میں آئیں محل ان کے زمانے میں بنے اور ساری جو بھی دنیاوی شان و شوکر جو دنیاوں میں شہنشاہوں کی ہوا کرتی تھی وہ تو پھر جو خلفائے بنوابا سے ان ہوا ہے بہرحال یہ میں نے آپ سے ارز کیا سنت الخلفائے راشدین المہدیین میرے خلفاء جو ان میں سے راشدین ہو مہدیین ہو ان کو بھی مضبوطی سے تھامو وَعَذُّو عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِ تَمَسَّكُوا بِهَا اب اس میں ایک بات میں اس کر دوں کیونکہ آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی اس میں آگے الفاظ آتے ہیں تنازع تم فی اللہ رسول اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اختلاف میں فیصلہ کن چیزیں وہی ہوں گی جو دو مطلق ہیں جو مطلق اطاعتیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کسی اور کی رائے پر فیصلہ نہیں ہوگا ردولہ والرسول جو مستقل اطاعت ہے ان کی طرف لوٹا دو لوٹائے گا کون یہ مسئلہ ہے بڑا ٹیڑا اگر تو فرض کیجئے دو مسلمانوں میں کچھ نازہ ہے تو امیر طے کرا دے امیر المومنین طے کرا دے اس کا فیصلہ قابل قبول ہو جائے لیکن اگر مسلمانوں کو اپنے امیر سے اختلاف ہو گیا ظاہر بات ہے کہ بعد میں حضور کے بعد تو اطاعت اختلاف ہو سکتا اب کیا کریں ظاہر بات ہے کہ اس دور میں اگرچہ ہمارے اس خلافت راستہ کے دور میں اس کے ذمن میں کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا اگرچہ حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا جب خلافت کیا آپ نے جب بیعت ہوئی ہے پھر آپ نے پہلا خطاب کیا ہے اگر میں سیدھا چلوں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑا ہونے لگوں غلط راستے پر تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے لیکن سیدھا کیسے کریں آپ کی ایک رائے ہے آپ اس پر جاسی میں کیسے کریں اس کا وہاں کوئی جواب نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین اس اعتبار سے اس پہلو سے مستثنا ہے کہ وہ حضور کے انتہائی قریبی انتہائی قریبی انتہائی قریبی لیکن بعد کے دور میں اب یہ کام ہو گیا جوڈیشری کا عدلیہ فیصلہ کرے یہ اختلاف ہے یہ امیر المومنین کی رائے یہ ہے مسلمانوں میں سے فلاں یہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو اگلیہ فیصلہ کرے گی یہ معاملہ جو ہے یہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے بہت منقع ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ ریاست کے تین ہے بنیادی ستون اگرچہ چوتھا بعد میں شامل کر دیا گیا ہے اصل میں تین ہیں ایک ہے ایگزیکٹو جو انتظامیہ ہے جو حکم دیتی ہے قانون بنا ایک ہے لیجسلیٹو جو قانون بناتا ہے اور ایک ہے جوڈیشری اور جوڈیشری کی اہمیت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے فرسٹ کیجیے ایگزیکٹو ایک آرڈر آیا ہے جکس کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو Constitución کے خلاف ہے۔ اب امریکہ کی مثال لے ایمریکن Constitución کے خلاف حکم دے رہا ہے صدر ہم نہیں مانیں گے۔ تو کہاں جائیں گے اپ؟ تو Constitutional Court کوئی علیحدہ ہو یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اپ جائیں گے وہ فیصلہ کریں تو یہ معاملہ در حقیقت اس اعتبار سے لیکن وہاں دلیل کیا ہوگی ہمارے ہاں بھی یاو الحق نے ایک صحیح راستہ اختیار کیا تھا۔ شریعت کورٹ لیکن اس کے اوپر پابندیاں لگا دی دو پابندیاں دو ہتکڑیاں دو بیڑیاں پہلا دی تو بالکل بےکار ہو گے لیکن راستہ صحیح تھا اس کا طریقہ اس نے صحیح کیا تھا کہ جیسے کہ عدلیہ کا فیصلہ ہے تو اسی طریقے سے خاص شریعت کوڈ بن جائے وہ فیصلہ کرے گی کہ کوئی چیز کوئی قانون خلاف ہے یا نہیں شریعت کی لیکن یہ کہ اب بات ہے غیر مؤثر کر دیا دستور پاکستان تمہارے دائرۂ کار سے خارج اور یہ جو سول ہے اور پینل کوڈ جو ہیں یہ جو سول اور جو جو ہمارے ہاں فوجداری یہ جو بھی کرمنل کوٹ ہے یہ سب جو ہے تمہارے دائرے سے خارج ان کے پروسس جو ہے ان کے اس کے اوپر تمہارا کوئی عمل دخل نہیں آئلی قوانین بھی دائرے سے خارج اسی پر میں نے پھر استعفی دیا ہوں. پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو جا کر میں نے یہاں پر گورنر ہاؤس میں استعفی دیا آپ نے شریعت کورٹ بنائی اور آئلی قوانین کے کبھی دائرہ جو ہے اس, اس کے باہر کر دیا اس. یہ کیا مطلب آپ کے اپنے علماء ہیں آپ نے ان کو جج بنا کر بٹھایا ہے پھر کرم شاہ کا انتخاب ہے اور جو ہوتے تھے ملی غلام علی وہ کس کا انتخاب ہے اور جو مفتی تقی عثمانی کس کا انتخاب ہے آپ کو ان کی دیانت پر ان کے علم پر بھروسہ نہیں ہے اور آئلی قوانین جو پرویز میں نہیں چھیڑ رہے تھے ہمارے ان کو تم نے تحفظ کیا ہے ایک منکر حدیث یہ غلام احمد پرویز ہی کے بنوائے ہوئے قانون تھے وہ چونکہ سرکاری افسر تھا اسے قرب حاصل تھا جو ہمارے ہاں کا پہلا ڈکٹیٹر آیا ہے آیوب خان. کون حاصل تھا نافذ تفصیلی بات ہو جائے گی وقت ختم ہو چکا ہے آخری بات کہہ رہا ہوں ان کا یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر یہی آپ کے پیمانے ہیں تو پھر میں آپ کے شورا میں نہیں بیٹھ سکتا یہ استعفی حاضر بہرحال جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اس کے حل کے لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدین کی سنت کو تھامو مضبوطی کے ساتھ اور اپنے دانتوں سے ان کو پکڑ لو و یا کم و اور دیکھو نئی نئی باتیں دین میں نہ نکال لینا یہ چونکہ ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بدرت کے موضوع کے اوپر یہاں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے دین میں ایک ہے قرآن اور سنت سے استمبا کر کے کوئی حکم نکالنا اسلام اشتہاد ہے, ہے. اشتہاد لیکن یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایک ڈی بات نکال دی کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ سنت سے اور خاص طور پر عبادات کے اندر کوئی ثواب کے لیے کیا جانے والا کام اور اس میں کوئی ایسا کام جس کی کوئی جو ہے صنعت ہمارے پاس نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ خلفائے راشدین کے عمل میں نہ صحابہ کے عمل میں تو وہ چیز بے شمار ہوگی محدث یا کم و محدث آتی لبود. تم لازمن بچو گے نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے فَإنَّ كُلَّ اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے ان چیزوں کو نئے نئے چیزوں کو شریعت میں دین میں داخل کرنے سے تمہیں رکنا ہے ہر حال میں اللہ مسل اعلیٰ محمد وعلى آل محمد ان کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ولا ابراہیم مچید